يا دليل سلوى خاتم محمد بن مصطفى علا علي عشابه اودسد الصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشهدى الرجيم بسم الله إذن الله حقا يا رب العظيم محمد رسول الله ولمذنما هو شجاء عن الغفار العمى وبيلهم درى عن سجدى قَرَأَهُ رُبْعَ النَّاسِ سَجَدَيْنِ رَبَّكَ أَوْ الله لَكَ مِنَ اللَّحْمِ إِنَّهُ الْغَاوِي صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ وَرُسُلَهُ عَلَى النَّبِيِّ سلو نہیں وسلسو سنندا وا جب لوسلان جایا سیا رسون سنا تم سلامہ دے جایا سیا دیا الحمد للسلام عليكم يا سيدي يا رحمة بن وعلى أحاب الله أصحاب سيدي يا محمد رسول الله الحمد للسلام عليكم و باد قادر جل جلال امن عزم و و حق تعالی جل مجده سونا فقیر فقیر دل, تقصیر دل دماغ زبانوں نگاہی خطا تو صدقہ محبوب و خدا و ستکار تو فیصف فرماوے جنہ دوستوں محمت اور پیار دحف رشیف کا اہتمام کیا ہے وہ سب نے پوری طرح ساتھ نہیں دور پھر الحمد الحمدللہ مومن جذبہ پختہ ہی اللہ اور بلا محنت اپنی بارگاہ قبولیت اشرف نصیب فرماوے اور اپنی شیہ نشان اجر و سبار نصیب فرماوے دولائی نصیب فرماؤ دوستو میں جناب روز نے جتنا کو وقت اللہ تعالیٰ منظور ہوا بیان کرنا چاہنا وقت پاس نہیں کرنا چاہتا میرے لفظوں سے دوبارہ پھر توجہ ہوئے. میں آ بیان بیان کرنے گفتگو کرنے جناب رسیف لے کے آئے جی وقت پاس کرنا میرا مقصود نہیں ہے کچھ سمجھانا مقصود ہے جناب توجہ نال بیٹھنا غور وال میری گال سننا انشاءاللہ شاء انشاءاللہ لذیذ جناب فرماؤ گے فائدہ نفا دونوں جہانوں سے میرے ان شاء اللہ گا پر جناب چاہی ہوئے گی جناب دلے رہے گا تو توجہ ہوئے گی رضی بیسے بنیا پیشاء اللہ میں جناب کوئی نہ میں بات آئے آلو سنت کے حوالے اور مسلمان کا جرا عمل بلند عظیم ہوں اس حوالے میں جناباگا اور امید بڑی ہے کہ جناب کرایا گل کرجمے میں اپنے موضوع اپنی گل نو تبدیل نہیں کر رہا جو گل کرنی ہے ہزار ہوئے بندہ سو ہے پنجا کرنی سمجھنے والا بندہ ایک بھی ہوا ایک بھی ہوگ ہزار بندہ نہیں ایک کروڑ بندہ ہوا نہ ہوتا اگر کل کا مل پی جہاں تصاویر بیٹھنا ہے میں جنابروں کو سمجھاوا جنابرا کو میری گفتگو کے درمیان محسوس ہوتی کہ کل ان شاء اللہ وزیر پختہ بھی ہو رہی ہے اور وزنی بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی ادھر دیکھو میں <خف> جنابروں کے سامنے تحفظ عقائد اہل سنتیہ والدنال خصوصا جڑی عقائد کا تعلق اس مہد اندل فتنہ و فساد پر باقیتا جانتا ہے اور اہل سنت و جماعت دی عقائد اتحامل آور ہوندنی غیرہ دی طرف محملے کیتے جانتے ہیں میں دفاع کر آنگا جناب رہی سنو سمجھو اگر فی الحال جناب رہنو محسوس ہوئے کہ انہیں گلوں دی ضرورت نہیں انہوں سہال کے رکھ لو اب نہیں کل تمہیں انشاءاللہ شاء اللہ وزیر کسے, تھا دے? کسے نہ کسے کسی نہ اب نہیں کل کل نہیں پرسوں وہ ضرور کم دے ہیں اور تے ایمان اور عقیدے جی حفاظت داستے وہ بہت ہی وزنی واٹا ہو گیا انشاءاللہ دوستو میں <تصفح> <تصفح> اپنی گفتگو کا آواز کر لگیا تو سام پوری توجہ گفتگو سماج فرمان اور سننا یہ ویسے بعد ابتدا رکھ لو اللہ تعالیٰ مارگا دی دیکھو نا اے, اے عمل چھوٹا ہے اے بڑا ہے واقع نوعیت اے کیفیت سارے نزدیک کچھ ہو نزدیک کچھ ہو رہے میرے لفظ اور پھر توجہ ہومل جا عمل, جی عمل انسانہ کا عمل انسان اچھا مسلمان عمل کر دیں اے بڑا ہے اے چھوٹا ہے اس کیفیت ہے اے بڑا ہے ویکو مجب زیادہ ہوئے اور بہت زیادہ ہوئے بہت زیادہ اہتمام انسرام ہوئے آخری نے یہ وا جلس ہے یہ وا ہے کہ اگر مخت سارے اہتمام ہوٹا سمجھا جائے مگر یاد رکھ لو اے انسانہ دی نگاہ ہے یہ انسانہ ایک ونڈ اللہ دی نگاہ کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ العالمین دی نگاہ کے اندر یاد رکھ لو پہلا عمل نہیں پہلا نیجیت ہوں اگر نیجیت وڈی چھوٹا ہی ہو رب کی نگاہ کے اندر وہ وڈا عمل بن اور عظیم عمل میرے لفظ جناب آ رہے ہیں مزید لگ ان سنو سنو شاء اللہ فرماؤ ان شاء اللہ لو جیت میں سمجھا ہوا گا تو یہ ہے کہ سمجھ لو گے میرا مقصود بھی ایک گل سمجھا ہے شور شرابا کرنا مقصود نہیں ہے مقصود بھی شور شرابا ہوگست میں گل کر رہا کہ آمل چھوٹا ہے وڈا لاہور ملالمی جلنا مجدو کریم دل ویخ دل کے ترجیح محبت عقیدت ہے لگاؤ لگن ہے عمل بظاہر چھوٹا بھی ہو مگر انجلاس ہو مولا واسطے ہوئے دنیا کو مقصود نہ ہو مگر اجاد رکھ لو بظاہر دنیا عمل بہت واقع ہو عمل بہت ہو مگر دنیا کے واسطے ہوئے دنیا کے لوگوں کو وکھا واسطے ہولا کی لگا واسطے نہ ہو عمل بےکار ہے ضائع فضول ہے میری یاد رکھ لو چھوٹا عمل تسلی نل <سؤال> بیٹھو میں جس چملے تو جس گل تو اپنی گفتگو جس نقطے تو اپنی گفتگو کا آغاز کر لگیا سونے وہ ایک گل ہے عقیدے دی گل کیوں چلانا چاہنا اس واسطے چلانا جانا ایک ہے عمل تے ایک ہے عقیدہ دو شیاں ہو گیا ایک عقیدہ دوسری شے کیا ہے دوسری شے ہے عمل عقیدہ ہے دوسری شے کیا ہے سمجھن دی طبیعت بناؤ اگر سمجھن دی طبیعت نہیں بناو گے سنیو میں تم دس رہا نقصان جتنا ہو گیا تو انو اندازہ نہیں مزید اتنا نقصان ہو جائے گا اتنا نقصان ہو جائے گا اتنا نقصان ہو جائے گا تڑیاں نسلیں تک کافر مشرقہ کر گیا تو سنا ایمان عقیدہ بچا نہیں سکو گے تھوڑی جی سنجیدگی پیدا کرو اور سنجیدہ ہو کے گفتگو سمجھنے کی کوشش کرو تو جب یہ گل سمجھ ہو کہ سر کا نا خطاب ہے شیران کا نا تقریر ہے یہ سوچ سور والی نہیں ہے سور والی سوچ ہی ہے کہ سر ہوگئی ہوئے ہوئے، گل کی سر ہونی چاہیے گال سمجھ رہا یا نہیں, نہیں سنی مسلک مذہب رو سمجھا جائے بیان کرنا ایک پاس پرانی مجید ہوا سیتا بخاری میت کو مسلک نظر آئے گئے بس میری طرف توجہ ایک, ایک چیز کے چلے جانے تو میری طرف توجہ دھیان رکھو دوستو میری بات سنو اور سمجھو جس وقت جناب بھی خود ہی اس طرح کا مزاج بناو گے مزاج کے اندر سنجیدگی نہیں ہوئے گی گل سنن کی رغبت نہیں ہوئے گی شیر اشعار سر اور وقتی طور سے ذوق کرنا درس یہ مقصود ہوئے گا سونے کرنا دس تو ہوئے گا مگر گل بھی مل ملے مل پھر جہاں بیان کرے گا کہ ہرگز کوشش نہیں کرے گا گل سمجھانی ہے انہیں سور سدھی کرنی گل سیدھا نہیں کرنا میں تینوں کسمیا پیا اگر یہی سورت ہار رہی یہی تا مزاج ہوا یہی اور کوئی شاید تھی نہیں وقتی طور تو لذت آئے گی بعد بربادی کا باعث بن دبع... جاتی تو کوئی گل سمجھ ہی نہیں آنی پلے نہیں پہنی اپنا قیمت نہیں آنا قرآن وزیز سننا سنانا ہی نہیں قرآن وزیش والے پاس تو نہیں ہے طبی کے قرآن پڑھا جائے پیش کی جائے, جائے تشریح کی, جائے، کی جائے، نہیں whole, اور واقعات اور اور سچتے اور نہیں ہے مگر واقعات ہوگت نہیں ہوں مدہ اللہ کے قرآن میری گل سمجھ رہا ہو یا نہیں رہے کچھ سمجھن دی کوشش کرو کچھ سمجھن دی جس وقت سنجیدگی کوشش کرنے چہرے کیسی ہوتی ہے وہ پریشان کر دی ہے کہ اچھا تمہیں سمجھاؤ کی کوشش کرنے آ مگر تاریخ گل آنے پاس توجہ نہیں آتی تو جی کر رہے رہا ادھر جلدی جلدی نہ سور ہوئے اگر سور تو بغیر خطاب ہوا ہے وہ سور خطاب ہی نہیں ہے کہ کتنا معیار یار, یار گرا ہے کتنا معیار گرایا ہے دیکھو تکڑیاں لے کے بیٹھ جانا فلاح مولوی بول رہے ماڑی کی او بہت بولتا ہے او بہتا زور لوڑا لوگ جاؤ گے تکڑیاں لے کے بیٹھ جاؤ گے یار بھی ادھر ویکھو جاتا تکڑیاں لے کے بیٹھ جا سو گل والے پاس توجہ ہی نہیں صرف موروی کا تواشا ویخنا ہے کیوں ڈرامیاں کی آزی بن گئی ہے قوم ہوں موروی کا بھی ڈرامہ ویکنا انہوں نے ہے قرآن و حدیث سمجھنا کہ اپنی اصلاح ہو سکے مقصود نہیں رہ گیا خطاب دا قسم خدا دی کر کے انا مقصود کیا دا سنن والے آن دے اگر تبدیلی نہیں آئی کم از کم تبدیلی آنا چلو ٹھیک ہے بعد کا مسئلہ ہے کہ یار کس راہ پہ آس ڈگر منظر میں جا رہے ہاں اندر خیال، خوشبو باہر ہوگا ادھر آج دن عقیدہ بہت ضروری ہے عمل بھی ضروری ہے مگر پہلا عقیدہ ہے عقیدہ ماڑا ہویا گزارا عمل ماڑا ہویا ہو سکتا گزارا بل ہو جائے عقیدہ صحیح ہویا نا اگر بے ادبی بے ادبی والی گل ہوئی نہ عمل ماڑا تو کمزور بھی ہویا نا رب سونا مہربانی فرما دے گا مگر ادر یاد رکھو اے جی عقیدہ ہے عقیدہ ماڑا عقیدہ ماڑا نہیں ہونا چاہیے میں مثال دے کے سمجھا چناپور ذیل گل بہ جیسی عمل ہے نا عمل عمل دا تعلق ہے آزا نال عمل دا تعلق اس ہے نماز دیکھو نماز دل نال نہیں جسم پڑھنی جسم نال پڑھنی پی جسم پڑھنی جسم نال فرد نہیں مگر عقیدہ ان دا تعلق کرو. دنال ہے دل نال ہے یا آزاد نال ہے؟ بولو. دل نہ آزاد نا. عمل دا تعلق کن ہے آزاد ہاتھ پیرا دنال ہے. دنال ہے. زبان دنال ہے دیکھو نماز پڑھنی زبان ہلانی ہے اعضاءوں حرکت دینی پیندی ہاتھ کو حرکت دینی پےتنوں حرکت دینی پیندی ادھر ویکھو اعمال دا تعلق رب نے کس دے نال ہے اذان جوڑے جوڑیا ہے ہے اور عقیدے دا تعلق اس نال ہے دل نال ہے کیوں کا دے واسطے عقیدہ ہاتھ پیر کیوں نہیں اور عمل دل کیوں نہیں عمل امل آزاد عقیدہ دو بندہ زندہ رہ سکتا. مگر دل ادھر جان دل نکر بھی وڑھ دو بندہ جہاں بندہ جا رہا ہے نہیں رہتا ہوں سنو اللہ تعالیٰ نے عقیدے کا تعلق دل جوڑا آزاد کا تعلق کیوں جوڑا ہے رب نے ہے آزاد کٹے جان ہاتھ پیر بندہ جا رہا ہے امریکہ آ جائے بندہ ایمان والا پرد رکھ لوگے تعلق رب نے دل کے ساتھ ہے کرام کے بارے ایسے کرام کے بارے اور دے بارے, دے بارے بھی مارا جا کی خراب ہے جائے بندہ مہارا جی افراد ہو جائے تو بند ایمان والا نہیں میری گل سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی ہے. میں زور درد گل برباد نہیں کر کے دوبارہ گرا کلرا دیا گل سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی ہے. میری گلنا ہونا گلنے کی کوشش کرو میری پچھلی ہاں گلمی اور مضبوط ہوگیا اپنی طبیعت مناسر ہے کہ گلا حاصل کرنا چاہتے اور کنیاں گلا لینا بولو سبحان اللہ جملہ تصا یاد کر لو اور اپنے دل دماغ پکتا کر لو کدے کوئی کالے دل والا ایمان برباد نہیں کرتا میں جنہوں نے صحبت رسول نصیب ہوئی ہے کدے مزاج نزاج کے راج نہ جائے جنہوں نے سہبت تو جملہ یاد کرو جانا صحبت دے رسول میں بولے انہوں کے مزاج کو انہوں کی طبیعت نو یاد رکھ اپنی طبیعت نہ تو لیا جائے انہوں اپنے بابو نہ چلے آ جائے خدا بھی کر کے آنا جہاں نبی ہے یہ تعرات کے اندر بڑی بات ہے نبی کلو نہیں ہو سکتا صحابی کو ہونا نہیں ہو سکتا صحابی ماڑی کی ڈیڑھی نہیں ہوئے ایک گل زن چاہیے ادھر ویکو میں تے گل کرنا جدو بھی سڈے سامنے کوئی گل آئے گی فلان نبی فلان نبی فلان نبی شاع پہ گناہ ہو گیا اچھا کی آخان گے نا گنا نہیں بچ ہو رہے ہو رہے کھول کھول کے سمجھاوا گنا گل نہیں گنا گل نہیں یہ میں صحابی پاک دی جو تو گال ہوئے نا وہ گال کرے اے فلان اے لڑائیاں آپ سے چھو گیاں چون ہو گیا فلان ہو گیا فلان ہو گیا اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن دن روازے فرمایا جب تغونا فضلم من اللہ وردوانا وہ اپنا ایمان جوڑ کے رکھا جے صحابہ دے بارے زین بنا لو انہا کوئل غلطی تھی ہو سکتی ہے گناہ تھی ہو سکتا مگر انہا دی نیت گوڑی نہیں ہو سکتی اے در ویخنا توجہ دلقوبت, دی صلق دے وے. نہیں ہو نقوبت چاہے نبی ہوئے چاہے پیسے آپ کا کوئی فرد ہو ختم کر کے آنا خبردار جنوبی سبت رسول دی رسیب ہوئیے انسان پہ انسان اور نبی نبی رہ گئے انسان سے انسان رہ گئے اور ولی کے دربار سے لے کر بھی احترام کرا جائے کتے کی پلیٹی والے نہیں بلکہ لہٰذے ولی کے دربار کی پاکی والے سے سوق واسطے میں چاہنا شیر پڑھ لوا اس بات ہاں میں صحیح گل کرنا یاد رکھو سورہ والے پاسے نہ لاؤ خود نقصان اٹھاؤ گے خود نقصان اٹھاؤ گے ہوں یہی گل اگر میں سورج سمجھانی شروع کر دیں گل سے سمجھ نہیں آ سکتی گل سے سمجھ نہیں آ خبردار یاد رکھ لو سور پاسے پاس سامان نہ لاؤ اگر لاؤ گے خود نقصان اٹھاؤ شیر میں پڑھنا اور اس کے بعد سرکال والے پاس آنا زروکل بولو سبحان اللہ لارا پیر بابو فرما دینا سنگی غور و غور و میں صحابی پاک دے بارے کی صحبت صحبت رسول سہبت نے کتنا, کتنا زبردست کیدر والا کی ہے فرمایا کتا بھی ہوئے نا تو سب دیکھا کہ کس کے دربار سے بیٹھا کیدا قرآن لیا ہے صحابے بہر والا کتا رب کیا مل رہا ربرے کام کرے دروازے کتنے والا <سؤال> بھی احترام کردارے آدھے آپ نے سنی نبی کے دربارا سید روی محاورے ربی اللہ آخرکار ہونا زبان سوچو سب زبان بن جائے سبھی بن جائے نہیں پچے مگر سگا کے بارے زبان کھولنا بھی آلو سنت میری گل سمجھ رہا میں گل ایسی آدھا شیر جی تو سنو گل آئے گی فرمانے سگے کا خوف ہے سما خراشیے سگے, کا, سمع خراشی سگے کا بگرنا کیا مطلب ہے؟ قسم یہ جی سینے مزاج کے سینے حبیب خدا کا بریزی دی چٹائی سے دی بیٹھ کے او سنڈی آواز والے قوم دے قرآن رہے ہی نہیں دے قول لبی دا فرمان رہے ہی نہیں سوائے فلمان دہی ہے سنو آ فرمان دن بریلی دی چٹائی سے بیٹھ کے اندر جدو اداسی پہ سمندر مارتا سی رو رو کے سات آہو فکا کر کر کے سر پہ پورے بریلی نٹھا لینے سا آلے بنیا ہوتا سر جی اب مدینے کے اندر پہنچیاں کنب کے خزرات میری نگاہ پہ جی مدینہ شریف تو ہو کے آئے پہ نگاہ دے دے ہو بھی محبت والا مگر اپنے اندر جس وقت اور بے نو کس بوا نظر آئے اور جی روا گاہ نظر آئے تو رومنا ہو فرماند جی گزرا دیکھا ہے میرے اندر چیٹ لگی ہے پر جم میری گاہ پہ لکھنا تبجو کرا جی مدینے کی گلی کے اندر ایک کتا پیا جانا سا ہائے ہائے ہائے مدینے کی گلی ایک پیا جانا سا مدینے کی گلی محبت اللہ تعالیٰ چار خلیفے کنوے نے سوچیے کنفے نے چار بولو نے چار میری گل یاد رکھو چارے خلیفے ہیں دی زندگی کی پرا کر دو سیر جی؟ میں یہ گل جین چ رکھو خولا فائشی دی زندگی پرا کر دیا جائے نا سیرتے محمد کا پاپ پورا نہیں ہوتا سیر محمد پورا فرما کے دے دے. چار کلیفے نے نے. چار نے پہلا صدیق کوکر دوسرے کور نے بولو نہیں تیسرے کور اسمانے نے ترتیب ترتیب ترتیب نا پیش مگر نہیں بھائی. مولا علی دا پہلا نمبر ابو پکڑا ہونا, ہونا چاہیے ادھر دیکھو. ہے سسر ایک ہے سسر اور ایک ہے دماد جڑا سسر ہوں نا سسر وہ باپ کی جا بجا ہوں کن کی جا بجا ہوں بولو کنہ کی بولو تو صحیح آ رہو بولو, دی بولو. باپ کی جا بجا ہوں نہ بجا باپ کی جا جا دماد ہوں وہ بیٹے میں وہ کنہ دی جا بجا ہوں بےٹے کی جا بجا ہوں باپ کی جا بجا سسر باپ کی جا بجا ہو گیا اور دما بیٹے کی جا بجا ہو گیا یہ دسو عزت باپ بیٹے کی بہت باپ بھی بہت ہی ہوں دسو حضرت ابو بکروک حضرت صدیق، بیٹی حضرت عثمان پاک، پاک حضرت, حضرت مولا علی ادھر ویکو ادھر کون ہے داماد رسول حضور دیں بےٹیاں آئے سن پہ نمبر ابو بکر کی بنے گا بیٹی دین در حورثمانا بھی ہے ع پاک پہلاسمان پہلا بعد نہیں میری گل سمجھ آئی ہے پتہ لگیا یا نہیں لگیا میں دوبارہ دوہرا جا گلچ ریاسی دیکھو سسر نے ادھر داماد نے سسر باپ کی تھان رشتے دارے رشتے دار نے خلافت ہک رشتے دار ابو بکر بھی ہے رشتے دار اڑی پاک بھی ہے وہ سسر نے دماد نے سمجھائی جا جائے اور دماد بیٹے کی جا جائے ادھر بہلے ہوئے گھر چاہیے ہوٹی جی گا موٹی جی گھر میں سور شور وال والے پاس ماڑا موٹا وہ بھی ان شاء اللہ نے جی وہ بھی گلا ہو جی ایک گل جین چ رکھو تتا ہے حرکت پاک کا مثال ایک سمجھو نبی علیہ السلاۃسلام صحابہ کرام کن سن سوا لاکھ بے مثال ہر صحابی بے مثال ہے ہر صحابی بے مثال ہے ہر صحابی بے مثال ہے زور نے فرمایا صحابی کرن جو چند نہیں چن ہے پیرو سوری سو ران چلنا میرے نبی عمارت مراد نبی جی فتح مقاصد مکے شریف نتا کر متینے کے تاجدار لمبا لونا آخر ہے سجنا درویش جنا ہوئے نبی میرے نبیا نے سلا تو سلام فرمائی دا تھی وہ بن گئے وہ جد جناب والا اس سوا ہزار یا ڈیڑھ ہزار کا خلاصہ میدانے مدر میرے نبی شریف ہوئے سن کا خلاسا کھڑے جائے چالیس ہزور نے مکے شریف کے اندر کلو پڑیا انہوں کا خلاصہ کٹیا جائے انہوں کا خلاصہ کھڑیا جائے تو پھر دس ہزور دا بے کرام جنہوں نے آسارام بچرا آخیا گال سمجھو گل ایک بار سمجھو ادھر دیکھو ترتیب اے چار حضور دے جار انج دے سن حضور نے ایتھے تربیت یخیر فرما چھڈی تربیت یخیر فرما چھڈی اور حضور چاہ دے سن کہ میرے تو بعد امت دی رہنمائی اے چارے دے چارے ہی کر ہر ایک دے اندر الگ خصوصیات نے الگ رب العالمین دی حبیب پاک نے امتیازات رکھے نے خوبیاں رکھیاں نے ارادہ سی ہر میرے چار یارہ تو تو مستفیز ہے, ہے سن چالیجرین چالی سی جریو ابو بکر صدیق دا وسال کدوں ہوا ہے ردی الا تعالیٰ سن تیرہ سیجری تی تیرہ ایجری حضرت عمر پاک سرکار سیزری حضرت عثمانے گنی کا سن پینتی سیجری کچھ. علی چالیسالیسوٹ والی گل تو ہے جی سال پورے کرو دو دو پرا ہو جاتے تو پڑھا ہو جائے ہم دوسرا آ جائے کھا پی کے ترا ہو جائے تیسرا آ جائے کھا پی کے پڑھا ہو جائے اگلا آ جائے ہے نہیں اسلام کے نظام کے سال ہونا سی اگلے خلیفے نہیں آنا سنا علی پاک آپ کا وشال ہونا سی چالیس حضرت ابو بکر صدیب پاک سدیف پکومت انہوں محروم حضرت عمر پاک پاکت انہوں کی بابری تھی محروم حضرت عثمان پا کمت انہوں کی بابری تھی محروم حضرت علی پاک،, پاک،, پاک سرکار خلیفے بنے تیڑھے ترائے کا بکر ع بعد حضرت عثمانے گنی کا خلیفہ حضرت عثمانے گنی اس بعد حضرت مولا علی حضرت ابو اگر خلیفہ بنے ہیں حضرت عمر میں نہیں ہو حضرت عمر عمر خلیفہ بنے نے حضرت عثمان غریب میں ضرور موقع ملے, حضرت عثمان, ملے حضرت عثمان غریب خلیفہ بنے نے حضرت مولا علی مسکر خوشحال ضرور موقع مل رہا ہے یہ درویکنا قسم خدا بھی کر کے آنا چار زندگی ہے سیرت پاک, پاک مکمل ہوج سیرت پاک مکمل ہوں کئی کام سن ہزور دی تمنا سی مگر حکمت دیتا جا دیتا آپ پورا نہ کر سکے دنیا تو تشریف لے ہے حضرت ابو بکر نے پورا کر دے کام فاروق اعظم نے پورا کرتا ہے کسی کام عثمان غنی نے پورا کرتا ہے کسی کام نو مولا خشہ نے پورا کیا ہے ایک تے میں جناب بٹھا کی کوشش کرنا چاہتا ہوں بولو سب مدی آ رہی سن آپ سرکار کو خرید کے برداشت لوانا فرمایا پر ختم کر چھوڑو تیرے آئے میرے نبی کا دنیا, کی لائے آخر کر را را دنیا تو دوسرے جہان والے ہو گئے حضرت اسامہ میرے نبی نے قذاب پنجاب قتل ختم کرنا کروانا فرمایا پتا لگا پر ستا ہے آپ جدو شلیفا بنے چلو, چلو, والا ارد کی نجپالا منس منفر بن گئے جناب والا من کر سکا جو میرا نبی روانہ کرے بزرو نہیں سکتا آپ نے روانہ کیا قتل کی نائے اور اگلی گل سن ادھر ویخنا سجنا توجہ نہ اگے باری آؤ جی اگے باری آؤ ادھر ویخنا میری گل سمجھا گے حضرت امام دی اور ابو داود امام ابو داود میرے متی نے مہاراجن سال کے اندر آپ سرکار آخری دنیا کو جان کا ویلا خریدا گئے پاک حضرت بلال باہر آئے ناخی ہے مسلے جماعت کرا جماعت جو جو حضرت آئے آئے عمر پاک مسلے پہ آئے, مسلح آئے نے دوسرا خلیفہ مسلے پہ آئے نے میں نے کی دو بولنے رہے میرے نبی کو پتا لگے کہ میرے مسلے پہ امر آ گیا ہے اٹھے اور مسجد نبی والے نے خبردار ابا مکر تو میرے بھی ہونا چاہیے درد سجنا میرا متی نے پتا تکلیف دیا نمر میں جو آواز سنیے آئے جلدی نال اٹھ کے آئے نا اللہ میں محمد پسند نہیں کر رہا ابو متروے ابو متردے ہو جائے میرے مسلے سے دوسرا کھڑا ہو جائے تو آپ کر کے علی مجھ گزار علی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا اے ابو آپ مسلے کا امام میرے نبی نے بنایا تخت کا امام علی نے بنا تھا جو ہے روک نو بولو میرے نبی تمنا سی میرے نبی تمنا سی کہ تمنا سی کا مطابق قتل ہو گئے جماعت کی کی رمضان شریف, شریف دا کی جماعت کرائیے بخاری لکھا ہے ہجوم لگ جب بھی پڑی گئی ہے آپس میں ایک دوار ہزور جماعت کرماعت کرالیاں سا پہ کراؤ ہجوم لگ جاتا ہے اور پروانے رامتظار میرا, لے لے میرا نبیبہ تشریف لے کے نہیں آئے جب سب فجر کی نماز پڑھائی ہے فجر کی نماز پڑھا کے میرے متینے کے تاجدار میں خود جماعت نہیں کروائی تو اگر میں جماعت کرا دا اگر میں جماعت کرا دا تو آگے فرج نہ ہو جان وہ جم آئی سارو میرا چڑھ آپ نبی کی منشا سے مرضی میں سمجھ گئے سادا ہے سادا دی جماعت ہونی چاہیے تراوی کی جماعت ہونی چاہیے پر جماعت کرائی نہ ہو جائے امر پاس نے جماعت کرا امت جاری امت جاری امت نبی دی پر نبی تھر سردار نے اس واسطے جماعت نہ کروائی کبھی فرج نہ ہو جائے پر جماعت ہونی چاہیے اگے سون، اگے سون، تیسرے کہوں نے حضرت عثمانِ غلط رنگا سینہ تھر جائے گا اگر اگر اگر اپنے بولوں نہ سمحانو ہے حضرت عثمانِ غریبی غلط کتاب الجہاد امام بخاری دی کتاب الجہاد ہاں امام بخاری بخاری شریف کے اگر اکباب ایک کتاب الجہاد وہ اندر حدیث پاک لکھیں ہیں میرے مدینہ دے تائدار آپ نے فرمایا لگ فر پائے آرام فرمان لگ پائے میرے نبی نے خواب بہت نبی کا خواب بڑی نبی سوندے تنابل جناب پلی نبی نے فرمایا او میری اکھا چی دل نہیں سوندہ تالا نال نہیں فرمایا اتنے جا رہے نے خوش ہوئی جا رہے نے بیک نے ہاتھ بن کر جب کی خواب ویخیا جی اسکرا رہے ہو آپ نے فرمایا میں اپنے گلابوں میرے غلام میرے گلام بہری بیڑیا سمدری جہاز کر رہے جہاز میرے نبی زمانے شریف جدر نہیں ہویا پر پرخواف دیکھتے ہیں میرے گلام اور میرے گلام بحری بیڑیاں بہ کے میں جی جی بادشاہ تخت تے بیٹھے ہوں نے بادشاہ تخت بیٹھے ہوں نے کافران جہاد بحری سمدری جہاد ہو رہے ہیں نبی کے رہے ہیں واجب واجب ہے پر, پر, پر جہاز نہ ہوا آئی ہے اسمانے بنی حکرت اسمانے بنی نو سی دا امیر محاور نے مشورہ دے جانا اس زمانے دا کتنا نیچا ہوئے گا جے جی راہ حضرت امیر معاویہ دا نام سن کے سر جان والا ہوے گا او سر جان والا اوے گا میرے نبی دا خادم ہزور مسکرانے حضرت مولانا گوشا نہیں کر سک میرا وتینے کاجدار دربار لگا ہے ہزور پاس سرکار ماڑے کریمت تقسیم فرما رہے ماڑے کریمت منڈ رہے تقسیم فرما رہے ندی کا میرے ندی اللہ <سؤال> ترا رہے ہم نے فرمایا اگر میں رب تھی ڈراگا تے ہو بکواس کی تھی حضور پاک سرکار نے فرمایا اگر میں نہیں ہوئی گلا ہوئی روایت لمبی ہے میں صرف مقصود تک رہنا چاہنا وا ہاں تر آئے ہزور وال کر لفظوں سے تبجو کرا ہے ہزور وال کر فرمایا یہ بندہ واقعہ کردار وی قرآن پرنگے پر پتہ سارجی اج بھی مدی نے شریف چلے خدا بھی وہ جہاں آ شکے وہ نبی دربار جو کد نہیں کردے ہاتھ بن گئے میرے نبی دربار سی سنو میرے نبی دربار والی لوگ آخر سچا کون ہے تو جھوٹا کون ہے سہی ہے نے کانڈ کی تھی تے چڑیا ہے حضور پاک سرکار نو حضرت خالد ابن ولید سیف من سیوف اللہ اللہ دی تلوار نے تلوار کڈ لی اللہ دی تلوار نے تلوار کڈ دی حضور حکم کرو اندا سر لا دینا اپ نے فرمایا نہیں لوگ اکھن گے محمد دے آدے نال ہلے نوں قتل کیتی جا رہا ہے حضور دی طبیعت سے چاہ قتل کر دیتا جائے پر عذر سی لوکی بہتیاں گلاں کرن گے بھی آدے نال دے قتل کیتی جا ہے آدے نال دے قتل آدے نال منہ ہے ہے کہ کوئی نہ؟ چوتھی گال سنو اپنا اختام ہے پوری کہ آ کے ختم ملو سبحان اللہ او خدا دی کر میرا مدینے دا کا میری آجو ہے میں تیرے مدد دا نہیں آگے. کوئی نہیں سکے گا سو ہر جانے شاہ جہاں بڑی سونی ہے نہیں جانتے ہورا خبر سوہنیاں نے پروانا آئی نکا نہ مارے چراغ پرستیں دیوا پرستیں پرستیں انہیں آخنا ہے جگر میں دیبا پرست ہوا پیاڑے جانا میں جانا میں لائٹ نکل رہی میں ادو نا میں چراغ پرست نہیں میرا پیار نکلنے خبریاں گال کے مات یا تانی آ. تو گالی بھی پلے بہ رہی نے وہی نہ توجہ ہے دراز بولو نا سبحان اللہ. او سونے جائے میری نبی دی خواہش تھی شہادت دی پر رب فرما سونے آ. تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچن دینا تیری آرزو کی پوری تیرے جسم دا ایک ٹکڑا حسین بناو گے میرے کبھی نے فرمایا حسین من حسین شریف کی میں حسین میرے ہے نواسا ہوانے پوچھا دادی پیو پر میرے نبی نے فرمایا مطلب میں جی محمد اور میں حسین گلا کر کے سجنا جرا حسین کی شہادت بڑے بڑے شہید بڑے بڑے شہادت شہادت نہیں بجا اچھا شوہر نہیں ہوا جا سوہر امام مقام دی شہادت کا ہویا ہے تو امام مقام دی شہادت دیکھ روسی پر حقیقت شہادت آئے है, है. آرزو شہادت دی سی. اون میں لمبا نہ کرا بس آخر والے پاس آوا تم شہادت کی آرزو سی پوری کن کی تی. مولا حسین نے کی تی. پتا لگیا چار خلیفے باہر کر دو پھر نبی دی سیرت کا باب مکمل کتاب مکمل نہیں ہوں کہ آخری باب شہادت دا آخری باب میرے نبی کی دی شیرت دا شہادت دا ہے قسم خدا دی کر کے حسین دی شہادت کر دیو اور جی کربلا دی زمین دی حسین کے خون دہ لکھے خی... کربلا کے اندر خون کے حسین کے نال لکھے گئی ہے میرے نبی سیرت کا باب مکمل نہیں ہوں اور نبی سیرت دی دی مکمل ہو جائے گی جب چار چار لگ جائے گی شہادت مولا حسین اپنے کو روانہ ہو اپنے خیمیا تو شہید ہو آپ نے اپنی بیویا نیا ہو بیویا بٹھا کے شہید ہو جاؤں خبردار میری لاس دنیا اے نہ محمد دیا بے پرتا محمد دیا بے پردانی میں شہید بھی ہو جا اور میری لاش کے نہ آیا جی وہ سجنا ہی درویوس شادیاں نچ نچ کے سیران ہوئے وہ سبو کے اندر سوہم چ نچ نچ کے ویروں آخر ظہر پاک دال ہے کر بڑا والے کربڑا والے تعلق نہیں کربڑا دار تعلق ہے پاس ورگیاں کا ہے وہ جنہوں نے ہزار ہے وہ اپنایا سارا پاک کی بےٹی سمجھ لگے خنال سبحان اللہ. تقریر کرنے غیرت ضرور کرنے غیرت ضرور غیرتر غیرترے تارا کرنٹ نہ ہوتا اگر ایمان, ہو. ایمان دا کرنٹ نہ ہو جانا نہیں ہو سبحان اللہ تو اے درد و دنا سجنا ج گل ائی ہے میں ناں دے اندر تے سنو چھوڑنا وہی واں کولو سبحان اللہ اے درد دیکھنا علامہ شامی علی رحمات نے فتاوا شامی شریف دے کتاب استقامت دے واقعہ بیان پرمایا. فرمایا فرمایا دی دی دی ہاجیاں دا ایک قافلہ حج واسطے جا رہے ہاجیاں دا قافلہ حج کر کے واپس جا رہے ائے اندر ایک بی مائی آ گئی بی مائی نے کے سوال کیتا اے قافلے कोई जिनाबे वाला माल वाला हो दौलत वाला हो मेहरबानी करे मेनू कोई पैसे दे दे रुपये दे मा दे माल दे मेरे बच्चे घर के अंदर भूखे से मर गए मैं उन्होंने कुछ कोई खान पीन भी लैके जानी है سوچ دو نے اے مسلمان دی بیٹی پتہ نہیں اندر ہو گئے حج کر انہیں سارا مال چکے ہے اس پیبی نو دے چکے واپس آئی ہے حج نو جان والے بھی جو واپس آئے اندر بھی مبارک پہنچ ادھر مبارک ہو حج کرا ہے آخلا جا پتا ہےج نہیں رے واپس آ گیا میری مبارکباد کا ریا گے مبارکباد کا گلج نہیں آ رہی وہ آپ دن یار اچھا تین اپنی اکثر دل <سؤال> اولا پیبا سڑک چرو دیا وے آئے ندی کی جالی کے سامنے فلور کے دروڈ پر دیا وے آئے وہ نوجوان بڑا پریشان میری مردار پہ پکڑا والا جلال تو سید ایک بندے دیا خبردا تو سید دادی کون سنات سن اے دا دا سی سید پیغام میرے آ گیا دا اپنی خوشی را نکاح میرے سید را دلالی نے جوش مارے آپ کا تھلیا کلے کی گل پہ کرنا یہ سب نہیں آ سکتا اپنی دور پی آٹو باہر جا جائے پچھوڑ آئے بندے آئے نا فٹ واسطے وہ پہنچے لے, نے فرایا کہ بیٹر بی خیر بندے بندے بہتر ہے نہ پڑھائی یہ آ گئی سانا بچانا سانا بچانا تاریم جی کافرا دے دس والا فراہم آلہ بھی کافر آفر ہو قسم خدا بھی کر کے آنا وا مہاجی کر کرن مہادی سا کرن دن ایم چندر بناو تیرے میرے دوست نہیں آؤ دا سبق دے گیا تے جو نکنے بال نے فرمایا سی اولادکم علا حب نبی حب نبی القرآن اپنی اولاد نو نبی دا پیار سے خوابی آجے گانے گارا اپنی نبی کا پیار سکھاویا جی اص فلم کھانے مزار بڑا میلان فلانے فلانے لکھ دی لالت نہیں چاہے کیا مسلمانوں کا سردار ایس ای محمد مستفا ہے کیا کرنا کردار مسلمان اصلاف کے کردار والا ہوگا سوری نظر دیا ہوگا گا کا نام ہے سونی گڑیاں سونے لوگ نے لکھ دی سوچ ای سوچ ہے پر سونے یہ گلا کردے جنہوں ماں نے چھنکنے کڑکا کھڑکا پی کے فلما بخا بخا کے دھد پی and I'm amazed I زندگی گزار دی کے فلم کریم لبے کے نک جاؤ سونے سونے پپو پپو چہرے دے آر کے یاد میں ج دل داغ پہ گئے نی یاد نہیں چہرے داغ کریما اتار دیاں نہیں دل کے داغ قرآن کریم اتار چڈ دیں وہ فلما کے فلانی لڑکی نو چاہتا کرنا محبت کرنا اگے ہو گیا جنہیں رہے کرنا ہے اگر میری زندگی اندر تو میں جا اگر میری زندگی نکل میں شہدوان بڑے بڑے نوجوان آئے نے مدین کا نام دنیا جاندی منتھ کا نامیا جاندھا جا رہا ہے بندہ مر جائے تو خبر ہو اللہ آدیاں زندگیاں نو کہ راہ بیٹھے جہاں راہ جا رہے ہلاکت درائے پربادی در آئے تباہی درائے, پربادی درائے تصویر کریما نال سجان والے انہوں نے قبرا تے رہا ہے پر جی قرآن پڑھن ٹھنڈن میں گھٹا نکلے چہرے سے ملنا قسم خدا بھی کر کے نہ قبر بھی مٹی بھی نہ کرے کیونکہ محمد کیا بندہ ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری قسم خدا دیں جدو جی گلے جندر پھان سیدھا پھندہ پایا ہے اڈا جوان ہوئے نشان نہ پوے نہیں ہو سکتا پر جدو جی شیر جوان دلاشوں اتارے آگیاں ہیں نوان والے معلومی صاحب فرمان دنیاں بڑا تلاش کیتا ہے پر منہ رسیدہ نشان نظر نہیں آیا کلیاں بین کے رات میری سوچیا جیدو جی سون لوگوں سوچیا جی جدواں جی نے فندا پایا ہوئے گا اتنے آ کے کن نے ہاتھ رکھ لیا ہوگا آئے آئے. خنجر بیٹھ کے لیسے اتمنان دینار سننا میں نے کچھ کچھ کج دست دائے بھی گالو دوارے کو پلے لے شلی ماری موٹی پئی ہونی اللہ تعالیٰ قید ایمان دی فازت فرما عمل ساڑھا سونا کرے اِنَّا لَفْزَنَا اپنے خطاب بے اختتام کرنا اے رب جہاں کل کائنات کے خالق قوم قداما غمدین سے بھر دے بچوں کو عطا ہو علی اصغر کا تبسم اور بودوں کو حبیب ابن مزاہر کی کم سن کوانا کو صاحب محنت منظور فرما کو بولو منظور فرماوے کوئی اعتراض نہیں جناب میں کتاب ہے سویرے کو لڑائی جھگڑے دا ارادہ تے نہیں اگر جو کوئی اتراج ہے تو او میرے نال کر سکتے ہو کیونکہ میں تعمیر کی قیدہ آ لو سننا سمجھایا سنیا دا کیدا تا تو پھر ہر بندہ میرے لڑائی کرو میں کیوں سمجھایا یہ بھی نہیں سوچنا یار منہ تو تا نہیں بولے بے مہمان سے تے پھر اگر منہ دے تے مہمان ددم احترام تے, تے کنڈو پیچھے پی میں قبول کرے اور تا سمجھنا قبول کرے میری تم سارے رل کے امریک تو نصیب فرماوے کوئی پلے پہ آپ تب چلو ٹھیک ہے اللہ تعالی قبول فرما میں پیروار چاہیے